أعوب بالله من الشيطان الرجيم وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان اللہ العظیم سورہ انفال کی آیت نمبر اکتالیس کا درس جاری ہے آیت نمبر اکتالیس میں اللہ جل شاہ نے غنیمت کی تقسیم کا جو قانون ہے اسے بیان فرمایا ہے یعنی غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا ہے یعنی بیت المال کا ہے اور چار حصے مجاہدین کے ہیں اللہ جل جلالہ کی تو یہ پوری دنیا ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد آخرت ہے وہ بھی اللہ کی تو اللہ کو آپ پانچ ہزار میں سے ایک ہزار دو گے تو یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلال کا نام یہاں پر برکت کے لیے ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا نام یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ بندوں کو یہ احساس ہو غنیمت حاصل کرنے والوں کو یہ احساس ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی نے اپنی رحمت و برکت سے ہمیں غنیمت عطا کی ہے اور غنیمت کو ہمارے لیے حلال فرمایا ہے اگر اللہ تعالی کی مدد نہ ہو تو کوئی غنیمت کسی کو نہیں مل سکتی تیسری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں طریقہ یہ تھا کہ جنگ کے بعد غنیمتوں کو جمع کر کے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر ان غنیمتوں کو کھا جاتی تھی جلا ڈالتی تھی یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ ان کا جہاد اللہ نے قبول کیا ہے اگر جہاد قبول نہ ہوتا تو غنیمت اسی طرح پڑی رہتی لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت پر اللہ تعالی کی یہ خصوصی رحمت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان کے لیے غنیمت حلال کر دی گئی وحلت لی الغنائم ولم تحل دن قبلی میرے لیے غنیمت حلال کر دی گئی اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی اور اتنے اعلی درجے پر غنیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کر دی گئی کہ اسے اپل اموال کہا جاتا ہے تمام مالوں میں سب سے زیادہ حلال مال غنیمت ہے فکولو مما غنیم تم <طَيِّبًا> اللہ طیبہ اللہ نے مال غنیمت کو حلال طیب یعنی صاف ستھرا مال قرار دیا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ فرمانے کے لیے اللہ جل جلال نے یہاں پر اپنا نام ذکر کیا ہے یعنی سب کا سب اللہ کا ہے لیکن پانچواں حصہ تو ضرور اللہ کے نام پر ان لوگوں کو دیا کرو جن کا ذکر آگے آ رہا ہے پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ غنیمت کمال دراصل ہے کیا چیز اسے سمجھانے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے عجیب سے ایک نقطہ ذکر فرمایا ہے میں ان کے الفاظ کے معنی بیان کر رہا ہوں اب یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی بغاوت کرتا ہے سرکشی کرتا ہے حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو حکومت اسے قتل کر دیتی ہے اور اس کے مال کو ضبط کر لیتی ہے اس کی جائیداد کو حکومت ضبط کر لیتی ہے چھین لیتی ہے اسی طرح کافر بھی اللہ کی حکومت کا باغی ہے اللہ کی شریعت کا باغی ہے اللہ کی شریعت کا دشمن ہے چنانچہ اللہ تعالی مجاہدین کو کھڑا کرتا ہے اور وہ مجاہدین ان کافروں سے ان کی مال و دولت کو چھین لیتے ہیں اور پھر یہ اللہ کا حق بن جاتا ہے اس میں بندے کا کوئی حق پھر باقی نہیں رہتا اس کافر بندے کا اس میں ملکیت کا حق مالک ہونے کا جو حق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے یہ دنیا پیدا فرمائی ہے اور بعض چیزوں کا انسان کو مالک بنایا ہے جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ جل جلال فرماتے ہیں اولم یو انا خلق نہ لہم مما عاملت ادینا مالکون مفہوم سائد کے یہ ہے کہ ہم نے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا پھر یہ جو انسان ہیں اس کے مالک بن گئے یعنی اللہ تعالی کی نعمت ہے یہ بکری کو دمبے کو اونٹ کو کس نے پیدا کیا ہے لیکن آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ میرا ہے یہ بکری میری ہے میں نے خریدی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل تمام چیزوں کا مالک کون ہے اللہ ہے لیکن اللہ جل جلال نے بندوں پر احسان فرمایا انعام فرمایا رحمت فرمائی اور ان کو بعض چیزوں کا مالک بنا دیا سب چیزوں کا مالک نہیں بنایا ہے بعض چیزوں کا مالک بنایا ہے مثال کے طور پر یہ جو دریا سمندر اور ندی کا پانی ہے اس کا کوئی مالک ہے نہیں یہ غنیمت کا جو مال ہے اسے اللہ جل جلال بحق سرکار ضبط کر لیتا ہے یعنی جس طرح حکومت چھین لیتی ہے باغی سے اور دشمن سے مال و دولت اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بھی دشمن سے یہ مال و دولت چھین لیتا ہے ضبط کر لیتا ہے اس کی کافر کی ملکیت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کنواں آپ نے کھودا ہے اس میں سے پانی آپ پی رہے ہیں اس پانی کا کوئی مالک ہے کنواں بھی آپ نے کھودا ہے نا تو اس میں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ بالکل صاف ستھرا پانی ہے آپ اس کے مالک ہیں اط یب الموال اط یب سب سے صاف سترہ پانی ہے کنواں بھی آپ کا ہے پانی بھی آپ کا ہے مال غنیمت بھی اسی طرح کی چیز ہے یا جس طرح یہ پہاڑوں میں صحرا میں میدانوں میں جھاڑیاں اگتی ہیں آپ جا کر اسے ٹتے ہیں کوئی مالک ہے اس کا اللہ تعالی کا حق ہے اللہ تعالی آپ کو دیتا ہے غنیمت بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے اللہ تعالی کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے چار حصے آپ کو دیتا ہے اور پانچواں حصہ اپنے لیے لیتا ہے اپنے لیے لیتا ہے کا مطلب یہ کہ اپنے خصوصی بندوں کو اور مستحق بندوں کو اس میں سے دینے کا امر فرماتا ہے بس